لیکچر تھرٹی سیون السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے یونین اور فائن میتھڈ ڈس جوائنٹ سیٹ کے سلسلے میں کور کیے تھے اور اس میں ہم نے چند آپٹمائزیشن دیکھی تھی ایک یونین کے کیس میں جہاں پہ ہم نے یونین بائی ویٹ یا یونین بائی سائز کر کے جو ٹری بنتا ہے یا اپورڈ ٹری جو بنتا ہے اس کا سائز ہم نے چھوٹا کیا تھا دوسرا ہم نے پھر فائن میتھڈ کو دیکھا تھا جہاں پہ ہم نے پیتھ کمپرشن کے ذریعے جو ٹری بن رہا ہے اس کا سائز بھی ہم نے چھوٹا کیا تھا ان دونوں سے مقصد یہ تھا کہ جب ہم فائنڈ آپریشن کرنا چاہیں تو ہمیں جو سیٹ ہے یعنی کہ جو فائنڈ نے سیٹ ریٹرن کرنا ہے اس کو ڈھونڈنے میں ٹری ٹریورسل اپور ٹریورسل جو ہے وہ کم از کم کرنی پڑے ان دو آپٹمائزیشن کے بعد میں نے تھوڑے سے انالیس کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ یونین فائنڈ ایلگردم جو اس ٹری لائف سٹرکچر یہ اپ ٹری سٹرکچر کے ذریعے جو بنتا ہے اس میں جو وقت ترکار ہے وہ پروپورشنل ہے ایم کے جہاں پہ میں نے ایم کے بارے میں کہا تھا کہ اگر آپ ایم یونینز اور فائنڈز کریں یعنی کہ چند یونینز کریں پھر فائنڈ کریں پھر یونین کریں ایسے آپ کرتے جائیں اور ایونچلی آپ انسانوں کو کاؤنٹ کر کے ان کا بجموعہ نکالیں تو وہ اگر ایم بنے جس میں سے فرض کریں این فائنڈ ہیں تو جو ٹائم درکار ہوتا ہے فائنڈ کو وہ پروپورشنل ہوتا ہے m پلس کے دیکھیے یونین جو ہے وہ تو ایک کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہے کیونکہ اس نے دو ٹریز کو بس سمپلی آپس میں لنک کرنا ہے اس کے اندر کوئی لوپ کوئی ٹریولسل انوالو نہیں الف میتھڈ تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ٹریورسل کرنی پڑتی ہے اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ڈسچوائنٹ سیٹس جو ہیں یہ بڑھتے جاتے ہیں وہ فارسٹ جو ہے مے بھی وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو فائنڈ آپریشن جو ہے آہستہ آہستہ زیادہ یونینز کی بنا پہ زیادہ سے زیادہ وقت لے سکتا ہے لیکن آخرے کار جب آپ ان ساروں کو اکٹھا کریں یعنی کہ آپ اس کے ٹوٹل رن ٹائم اینالیس کریں تو آن ایوریج اس کا ٹائم ایم پلس این کے پروپورشنل ہوگا اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اگلے لیکچر میں دوبارہ چند جو مثالیں ہیں ہمارے پاس ڈسکوائنٹ سیٹس کے استعمال کی اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کی جانب چلیں گے تو آئیے دو مثالیں یونین فائن میتھڈ یا ڈس جوائنٹ سیٹس کی ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ان سے آپ کے سامنے ان ڈس جوائنٹ سیٹس اور اس کے جو دو میتھڈ ہیں یونین اور فائن خاص طور پہ اس اپری ڈیٹا اسٹرکچر کی بنا پہ اس کی افادیت سامنے نظر آئے گی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے ڈس جوائنٹ سیٹس کی بات شروع کی تھی تو موٹیویشن کے لیے یعنی کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس چیز کا فائدہ اس کا محر کیا ہو سکتا ہے میں نے image سیگمنٹیشن کی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ کشتی کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی جس میں بلیک اینڈ وائٹ تو تصویر تھی لیکن اس میں اصل میں کچھ گرے لیول بھی تھے اور پھر میں نے اس کو سیگمنٹ کر کے دکھایا تھا وہاں پہ میں نے میڈیکل امیجنگ کی بات کی تھی جیسے کہ کیٹ اسکین یا ایم آر آئی جس میں آپ کے پاس اگر امیجز آئیں تو اس میں آپ آرگنس جو ہیں جسم کے اندر جو جسم کے حصے ہوتے ہیں کڈنیز ہارٹ لنگس لیور ان کی اگر سیگمنٹیشن یعنی کہ امیج میں آپ دکھانا چاہیں کہ لیور کہاں پہ ہے ہارٹ کہاں پہ ہے کڈنیز کہاں پہ ہے تو یہ امیج سیگمنٹیشن پرابلم وہاں پہ بھی آپ کو یا اس امیج سیگمنٹیشن پرابلم سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا حل خیر میڈیکل امیج انڈسٹری میں کافی موجود ہے تو آئیے پہلے اس سیگمنٹیشن کی دوبارہ بات کرتے ہیں کہ یونین فائنڈ جو ہے یہ اس میں کیسے کارآمد ثابت ہوتا ہے یا اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے تو پہلے اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے امیج سیگمنٹیشن اصل میں امیج پروسیسنگ کا ایک کافی بڑا حصہ ہے بلکہ یہاں میں کہتا چلوں کہ یہ بعد میں ایک پورا کورس بھی ہو سکتا ہے اور گریجویٹ لیول پہ تو خاص طور پہ اس کے بارے میں کافی ڈسکشن ہوتی ہے فی الحال ہم امیج پروسیسنگ کی بات تو نہیں کریں گے لیکن چند چیزیں ہمیں طے کرنی پڑیں گی کہ یہ سیگمنٹیشن کس طرح ہوگی اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امیجز پکسلز کے معاملے سے ایسے کہا جاتا ہے کہ امیج کے اندر پکچر ایلیمنٹس ہیں اور ایچ ایلیمنٹ کو ایک پکسل کہا جاتا ہے اب اگر آپ کے سامنے ایک امیج ہے تو جیسے کہ اسکرین اس میں میں نے دکھایا ہے ان پکسلس کی کچھ ویلو ہوگی جو کہ یوزلی ایک نمبر ہوتا ہے اور وہ نمبر جیسے کہ پہلی بات لکھی ہے کہ وہ اس کی انٹینسٹی ہو سکتی ہے یہاں پہ چند ایک باتیں امیج جب آپ ایک کیمرے سے لیتے ہیں اور اس کو مے بی کرتے ہیں یا کسی ڈیجیٹل کیمرے سے آپ امیج لیتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ جس سے آپ نے امیج کیپچر کیا تو کمپیوٹر میں اس کی پروسیسنگ کرنے کے لیے اس امیج کو آپ نمبر کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ نمبر جو ہے اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں فرض کریں یہ اس کا گری لیول ہے فرض کریں آپ نے 0 سے 255 ففٹی فائیو رکھے ہیں یا مے اس سے زیادہ رکھے ہیں تو اگر 0 کا مطلب فرض کریں بلیک ہے اور 255 کا مطلب وائٹ ہے تو اس درمیان میں جو سارا فاصلہ ہے 0 سے 255 وہ وائٹ سے بلیک یا بلیک سے وائٹ جو مختلف بیچ میں گری سکیلز آئیں گے یہ نمبر جو ہیں اس کو سیگنیفائی کریں گے اگر آپ کلر امیجز کی بات کرتے ہیں تو ٹپیکلی وہاں پہ آپ تین ویلیوز آر جی بی یعنی کہ ریڈ گرین اور بلو ویلو اسپیسیفائی کرتے ہیں اور ان تینوں کو کا مرکب جو ہے وہ پھر ایک رنگ بنتا ہے یعنی کہ یہ تین رنگ ملائیں جن کو پرائمری کلر بھی کہتے ہیں تو ایک رنگ نکلاتا ہے جو کہ اس پکچر میں اس پکچر ایلیمنٹ کا رنگ ہوگا خیر یہ وہی باتیں پھر image analysis, image کی گئی لیکن ہمارے لیے فی الحال یہ کہ ایک پکچر ایلیمنٹ یا ایک پکچر جو ہے وہ ہمیں نمبرس کی صورت میں دی گئی ہے اور یہ نمبرس اس کے گرے لیول کلر میب اس کی انٹینسٹی کے بارے میں کچھ ہمیں بتا رہے ہیں اب ان نمبروں سے ہم نے کچھ کرنا ہے تو واپس اگر سلائڈ پہ آئیں تو یہ اب بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پکسل جو ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ دیکھیے لفز سیگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ امیج کے ہم نے کچھ حصے بنانے ہیں اس کو سیگمنٹ کرنا ہے تو سیگمنٹیشن یا اس کے حصے بنانے کی خاطر اگر خاص طور پہ آپ وہ مثال یاد رکھیں بلابس والی یاد ہے آپ کو وہ جو بلیک اینڈ وائٹ امیج میں پانچ بلابس تھے بل, بلیک ایریاز تھے اگر ان کو آپ یاد کریں تو یہاں پہ اب ہم ان پکسلز کو سیگمنٹ کرنے کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں ہم پکسل کی انٹینسٹی جو ہے اس کو لے کے سیگمنٹ کریں گے ہائی انٹینسٹی جو ہے اس کو ہم مے بی بھی ایک سیٹ میں شامل کر لیں گے اور جو لو انٹینسٹی ہے مے بی بھی اس کو ہم ایک اور سیٹ میں شامل کر لیں گے دوسری بات لکھی ہے تھرش ہولڈ آف انٹینسٹی اس میں یہ ہوگا کہ اگر ایک پکسل جو ہے اس کی ویلیو جو ہے فرض کریں سو سے زیادہ ہے اگر آپ زیرو سے ٹو کا اسکیل استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پکسل کی ویلو سو سے زیادہ ہے تو اس کو میں کسی سیٹ میں انکلوڈ کروں گا مے بھی آپ ملٹیپل تھریش رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ زیرو سے 50 ہے تو ایک سیٹ میں جائے گا 51 سے 100 ہے تو دوسرے میں جائے گا ہنڈریڈ اینڈ سے ہنڈریڈ ہے تو تیسرے میں جائے گا اینڈ سو so یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ تیسری بات threshold for difference in intensities of neighbors یعنی کہ, کہ میں ایک پکسل اور اس کا جو neighbor ہے اس کا ہمسایا ہمسایا اس کا کون ہو سکتا ہے لیفٹ پہ بھی ٹاپ پہ بھی رائٹ right پہ بھی باٹم پہ بھی لیکن ڈائگنلس میں بھی دیکھیں تو top left ٹاپ رائٹ باٹم لیفٹ اور باٹم رائٹ right. یعنی کہ اس کے یہ چار اور کتنے چار اور آٹھ نیبرس ہو سکتے ہیں کل اب اگر ان کی ویلوز میں ڈفرنس ہے اور وہ ڈفرنس کسی خاص مقدار سے زیادہ ہے جس سے مطلب اب آیا یا یہ جو فکرہ ہے تھریش ہولڈ آف ڈفرنس اگر تھریش ہولڈ جو ڈفرنس کا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو تب ہم کہیں گے کہ یہ دونوں مختلف سیٹس میں ہیں یا ایک ہی سیٹ میں آگئے ٹیکسچر آ سکتا ہے یعنی کہ وہ اس کا کوئی پیٹرن بنتا ہے جس طرح کہ آپ کپڑے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص ٹیکسچر ہے کوئی خاص پیٹرن ہے خیر یہ وہ ساری باتیں اصل میں امیج انالس امیج پروسیسنگ والی ڈومین یا اس سبجیکٹ میں کور کی جاتی ہیں یہاں پہ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا میں آپ کو اس مثال کی جانب لئے چلتا ہوں جہاں پہ دیکھیے میں نے ایک چھوٹا سا امیج دکھایا ہے جس سے لگتا تو نہیں کہ اس میں کوئی تصویر اس میں کوئی خاکہ ہے یہ تو صرف ایک اسکوئر نما چیز ہے جس کے کچھ حصے کالے ہیں کچھ ذرا سے گرے ہیں اور کچھ سفید ہیں اصل میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ امیج کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے اسکویئر ہیں یہ ایک ایک پکسل ایک پکچر ایلیمنٹ ہے اور ان پکچر ایلیمنٹس کی ویلو یا ان کا رنگ جو ہے وہ سفید یا کچھ گرے یا بالکل بلیک ہو سکتا ہے مے ایک ایسا امیج ہوتا ہے جس میں یہ گرے level زیادہ ہو سکتے خیر یہ جو ہے امیج یہ 5x5 اس کا سائز ہے یعنی کہ پانچ اس میں روز ہیں اور پانچ ہی کالمس ہیں اور دیکھیے رائٹ پہ اب میں نے ایک میٹرکس کی فارم میں ایک ٹو ڈائمینشنل رے کی فارم میں ان کی ویلیوز کو نمبرز اسائن کیے ہیں اس کو آپ اس طرح پڑھیے کہ لیفٹ سائٹ پہ یہ جو لائن لگی ہے ورٹیکل اس کی لیفٹ پہ رو نمبر ہے جو کہ زیرو ون ٹو سے لے کے فور تک جاتا ہے اور اسی طرح یہ جو ہارزونٹل لائن لگی ہے اس کے اوپر جو نمبرز ہیں یہ کالمس ہیں جو کہ زیرو سے 4 جا رہے ہیں یہی وہ بات کہ یہ 5 by فائیو امیج ہے اب میں نے یہ کیا کہ ایک ایک پکچر ایلیمنٹ کو لیا اور اگر وہ بالکل سفید ہے تو اس کو فرض کرے میں نے صفر ویلو دے دی اگر وہ بالکل بلیک ہے بالکل کالا ہے تو اس کو میں نے نمبر 4 دے دیا یہ میری چوائس ہے فی الحال اسی طرح اگر وہ ذرا سا گرے ہے تو اس کو میں نے دیکھیے نمبر دو اسائن کر دیا اب اسکیم اس کے حساب سے دیکھیے میں نے یہ جو پانچ بائی پانچ میٹرکس ہے یا جو ٹو ڈائمینشنل رے ہے جس میں اصل میں پچیس پکسل بنے ان کو میں نے اب صفر چار دو کی ویلوز اسائن کی ہیں یہ وہ ڈیٹا ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ امیج جو ہے آپ کے پاس کسی ڈیجیٹل ڈیوائس سے ٹپکلی اس طرح نمبرس کی فارم میں آئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ چار اور دو کی جگہ آپ کے پاس نمبر زیرو سے 255 تک ہو مے بی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ تو اس ڈیجیٹل امیج کیپچرنگ ڈیوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ریزولوشن کیا ہے اچھا اب ہمارے پاس یہ را ڈیٹا یا یہ را ڈیجیٹل امیج آ گیا اب اس کے ساتھ ہم کیا, کیا کر سکتے ہیں خیر یہ تو وہ امیج انالیس امیج پروسیسنگ کی بات ہوئی فی چند ایک باتیں اس کے بارے میں کہ ہم اس کے اوپر کچھ ایسی سکیمز لگاتے ہیں جس سے ان پکسل ویلیوز کی کچھ سیگمنٹیشن یعنی کہ ان کے حصے بن سکیں فرض کرے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ پکسلز جن کی ویلیو چار یا چار سے زیادہ ہے وہ کون ہیں اور جو چار سے کم ہیں وہ کون ہے اور جب یہ دونوں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں یعنی کہ چار سے زیادہ اور چار سے کم تو جو چار سے زیادہ ہیں اس جگہ پہ ون ڈال دو اور جو چار سے کم ہیں اس جگہ زیرو ڈال دو یعنی کہ میں ایک قسم سے تھریش شولڈ اپلائی کر کے ایک بائنری امیج یا ایک بائنری ارے بنانا چاہتا ہوں تو آئیے اب اس کے اوپر یہ اسکیم ہم لگاتے ہیں یہ الگریدم لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے تو اس سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ دیکھا میں نے یہ کیا کہ لیفٹ سائیڈ پہ تو اپنا ٹو ڈائمینشنل یا وہ پچیس پکسل ایلیمنٹس والا امیج لیا اور رائٹ سائیڈ پہ اب میں نے اس کے اوپر ایکول فور اپلائی کیا ہے یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ کسی الگردم کے ذریعے جہاں جہاں پہ پکسل کی ویلیو چار یا چار سے زیادہ ہے وہاں پہ میں نے ون رکھ دیا اور جہاں چار سے کم ہے تو وہاں پہ میں نے زیرو لگا دیا تو دیکھیے کس طرح ایک اوریجنل امیج جو ملٹی کلرڈ یا گری لیول میں تھا اب ایک بائنری امیج سب بن گیا ہے یعنی کہ اس میں صرف زیروز اینڈ ونز ہیں تو فرض کریں یہ, یہ ترتیب جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ جسم کے وہ آرگنس ہیں جہاں پہ خون کی مقدار ہے یا نہیں ہے فرض کریں چار کا مطلب ہے کہ وہاں پہ خون ہے اور چار سے کم ہے کہ اس وہاں پہ خون نہیں ہے یا مے بھی آپ نے کوئی خون میں کیمیکل ڈالا ہے کوئی ٹریسر کیمیکل ڈالا ہے اور اگر وہ کیمیکل موجود ہے امیج میں تو وہ چار یا چار سے زیادہ اور اگر وہ امیج میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ کیمیکل موجود نہیں ہے اس کی بنا پہ دیکھیے اب ہمارے پاس ایک میٹرکس آ جس میں زیروز اور ونز ہیں اور میرے خیال میں کہ اگر میں آپ کو یہ پرابلم دوں کہ یہ ایک ٹو ڈیمینشنل ارے لو اس میں یہ تھریشور 4 لگا کے مجھے یہ رائٹ right سائڈ پہ جو بائنری میٹرکس ہے یہ نکال کے دو تو آپ کو اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی پروگرام کے حساب سے اچھا اب یہ امیج تو بن گیا ہمارا مقصد تھا سیگمنٹیشن جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن کمپیوٹر پروگرام کو اس طرح وہ نظر نہیں آتے اس نے اس کے ساتھ کچھ کاروائی کرنی ہوگی فرض کریں کہ یہ کوئی روبوٹ ہے روبوٹ نے ایک امیج اپنے کیمرے والی کیمرے جیسی آنکھوں سے کیپچر کیا اور اس کے پاس یہ تصویر اب سامنے آئی جس میں یہ دو چار والی بات ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ four سے کیا ہیں اور کم کیا ہیں تو چلیں اس نے آپ کا وہ چھوٹا سا پروگرام استعمال کیا جس کی بنا پہ اس کو یہ بائنری میٹرکس مل گیا اب وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس بائنری میٹرکس میں اس ٹو ارے جس میں زیروز اینڈ ونز ہیں ون والے ریجن کہاں پہ ہیں یہ وہ اب بلوبز والی بات آ گئی یہ ونز جو ہیں ایک قسم سے بلابز اب بن گئے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سارے ونز جو ہیں اگر ان کو میں کٹھا کروں اور ان کا احاطہ کروں یا ان کے ارد گرد ایک باؤنڈری لائن لگاؤں تو یہ کون سے ہوں گے مجھے یہ پتا چلے ہم کیا کریں گے اب اس روبوٹ میں ہم یہ ڈسچوائنٹ سیٹ ایل کسی طرح ڈالتے ہیں اور وہ اس طرح کام کرے گا تو اگر آپ واپس سلائیڈ کی جانب آئیں تو روبرٹ اب یہ کر سکتا ہے کہ جہاں جہاں پہ ونز ہیں کسی طرح یہ کٹھے ہو کے ایک سیٹ بن جائیں بلکہ آپ اس تصویر میں اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ونز جو ہیں یہ رائٹ right سائڈ پہ ہیں یعنی کہ یہ 3 اور 4 کالم جو ہیں اس کے اندر زیادہ موجود ہیں اور کچھ ونز جو ہیں وہ یہ رو 2 اور 3 میں موجود ہیں تو اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک ایلوڈم چلاتے ہیں جو کہ ایک ایک پکسل کو لے کے اس کے نیبر یعنی کہ دائیں ہاتھ اوپر لیفٹ اور نیچے یہ اس کے چار نیبرز جس کو فور کنیکٹڈ اصل میں کہتے ہیں کہ ایک پکسل جو ہے اس کے ٹاپ لیفٹ باٹم اور رائٹ right نیبرز یعنی کہ فور نیبرز یا فور کنیکٹڈ یا اگر ہم چاہیں تو اس میں اس کے جو بکیا چار نیبرز ہیں ڈائیگنلز پہ ان کو بھی شامل کر لیں خیر جو بھی ہم لگائیں تو ہم کرتے ہی یہ ہیں کہ ایک ایک رو کو لے کے اس کے ایک ایک کالم سے ہم گزرتے ہیں تو فرض کریں میں پہلی رو میں شروع ہوا سب سے پہلے سارے پکسل جو ہیں پچیس کے پچیس وہ اپنے اپنے سیٹ میں موجود ہیں یعنی کہ میرے پاس پچیس سیٹس ہیں انیشلی اب آپ وہ مثال جو ہم یونین فائن میں استعمال کر رہے تھے اس کو سامنے رکھیے اب میں رو بائی رو چلتا ہوں اور پہلی رو پہ فرض کرے ہم چلتے ہیں جہاں تک یہ پہلے تین زیروز ہیں اگر ان کو میں یونین کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ میرا مقصد ہے کہ ونز کی یونین بنانا اب دیکھیے ہم روز زیرو اور کالم تھری میں جب پہنچے تو ہمیں ون ملا اب اس کا اگر ہم لیفٹ نیبر دیکھیں تو وہ زیرو ہے یعنی کہ ان دونوں کو ہم یونین نہیں کرتے ہم اگلے کالم میں چلتے ہیں جب ہم کالم فور میں پہنچے تو یہاں پہ ہمیں ون ملا اب یہ اپنا لیفٹ نیبر دیکھتا ہے جو کہ ون ہے تو ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں پکسلز یعنی کہ یہ جو اس کے پکسل کے نمبر ہیں ان دونوں کی یونین کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ پہلے دو پہلی رو میں جو نمبرز ہیں ایک اور ایک کالم تین اور چار میں یہ دونوں مل کے ایک سیٹ بن گئے اب اگلی رو پہ آئیے آپ کو زیرو ملا دوسرے کالم میں بھی زیرو ملا اب ہمیں 1 ملا جس کا ٹاپ اور لیفٹ فی الحال زیرو اور زیرو ہے اس کے بعد ہم اس رو میں کالم 3 میں گئے یہاں پہ دیکھیے یہ جو 1 ہے اس کا لیفٹ جو ہے وہ بھی 1 ہے تو چلے ہم ان دونوں کو یونین کر دیتے ہیں اور جب رو 1 اور کالم 3 میں جو 1 ہے اس کا ٹاپ والا بھی دیکھتے ہیں جو کہ رو 0 اور کالم 3 میں ہے تو وہ بھی ون ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ جو رو 1 میں یہ سیٹ بنا دو ونز کا اور جو پہلی رو میں سیٹ بنا تھا دو ونز کا اب ان دونوں کی یونین ہو جائے گی تو یعنی کہ یہ جو چار ونز ہیں رو 0 اور رو 1 میں یہ کٹھے مل کے ایک سیٹ میں اب آ جائیں گے آگے چلیے رو 2 میں یہاں پہ یہ جو پہلا ون ہے فی الحال یہ اپنے سیٹ میں ہے پھر اس کے بعد 0 ہے 0 ہے یہ تو نہیں سیٹ میں آئیں گے اب پھر یہ ون آیا اب ہم کہاں پہ ہیں رو ٹو کالم تھری میں یہاں پہ دیکھیے ون ہے اب یہ ون کو اگر لیں تو اس کے اوپر دیکھیے کیا ہے اس کے اوپر رو ون میں اور کالم تھری میں بھی ون ہے اور جب ہم اس کو یونین کریں گے تو دیکھیے کیا ہوگا کہ کی یہ والا ون اور پچھلے چار ون کا جو سیٹ تھا اب وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو اب ہمارے پاس یہ پانچ ونس اکٹھے سیٹ میں آگئے آگے چلے رو ٹو میں کالم فور میں چلیے یہاں پہ بھی ون ہے اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اب اس جو سیٹ ہمارا ابھی تک اوپر سے چل رہا ہے اس میں شامل ہو جائے گا اور یہ چھٹا ون ہوگا رو 3 میں اب آئیے اس میں یہ جو لیفٹ پہ ون ہے یہ اپنے اوپر والے ون کے سیٹ سے مرج ہو جائے گا اور پھر جب آپ کالم ون میں آئیں گے رو 3 کالم 1 میں تو یہ 1 بھی ان تینوں کے ساتھ مل کے ایک سیٹ بن جائے گا اور پھر جب آپ کالم 3 میں پہنچیں گے اور پھر کالم 4 میں پہنچیں گے تو یہ بھی اوپر والے چھ والے ونس کے سیٹ میں شامل ہو کے اب آٹھ اس میں ونس آ جائیں گے اس کے بعد اب آخری روہ میں پہنچے وہاں پہ ایک سنگل ون ہے کالم 3 میں جو کہ وہ آٹھ والے ونس کے سیٹ میں اب شامل ہو جائے گا تو اب دیکھیے کہ اگر میں ان دونوں سیٹس کے ارد گرد ایک قسم کی باؤنڈری لگاؤں تو اب آپ کے سامنے دیکھیے یہ دونوں بلاوز بالکل ظاہر ہو رہے ہیں اور اگر آپ روبوٹ تھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ونز کہاں کہاں پہ ہیں اور ان کے درمیان زیروز کہاں پہ ہیں کیونکہ دیکھیے یہ ڈسچوائنٹ سیٹس ہیں اور یہ اب کلیئرلی نظر آ رہے ہیں یہ تو صورتحال حال تھی کہ میں نے تھریش ہولڈ کو استعمال کر کے ایک بائنری امیج بنایا تھا اب یہ تھریش ہولڈ جو ہے اس کو میں چینج بھی کر سکتا ہوں Maybe اگر میں 2 استعمال کرنا چاہوں تو اگر ہم اس کی ویلو 2 رکھیں تو پھر دیکھتے ہیں بائنری امیج کیا بنے گا اور میں آپ کو وہ ایلگردم یونین فائنڈ کا پورا لگا کے پھر دوبارہ وہ ریجن دکھاؤں گا جہاں پہ ونس موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کاروائی تھریش ہولڈ چینج کرنے کی بنا پہ ایسے کیوں ہوئی تو یہ بھی مثال دیکھ لیجیے اب میں نے یہ کیا کہ وہی امیج جو صفر چار اور دو کی ویلوز کی بنا پہ بنا تھا یا میرے پاس جو ڈیجیٹل امیج تھا اس پہ اب میں نے تھریش ہولڈ استعمال کیا اس کا مطلب یہ کہ اس امیج کو لو اور اگر اس میں کسی پکسل کی value 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو وہاں پہ 1 لگا دو ورنہ وہاں پہ زیرو لگا دو تو دیکھیے رائٹ right پہ اب وہ امیج اب zeros اور ونس کی صورت میں آ گیا اور اگر اب میں اس کے اوپر یہی یونین فائن جو رو بائی رو کالم بائی کالم چل رہا تھا وہ لگاؤں تو جو ریجن بنتا ہے ونس کا وہ میں نے اب آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح پہلی رو پھر دوسری رو پھر تیسری رو میں جب ہم لیفٹ اور ٹاپ نیبر جو ہیں ان کی یونین کرتے جائیں گے تو یہ ونس جو ہے سارے اکٹھے ہو کے یہ ایک سنگل بلاب یہ دیکھیں ون کا ایک بلوب بن گیا ہے یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ موجود ہیں اب اس چیز کو لے کے کہ بھائی امیج سیگمنٹ ہو گیا وہ روبوٹ کیا کرنا چاہتا ہے یہ تو خیر اس کی مرضی اس روبوٹ کو ہم نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا یہاں پہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کس طرح ہم ایک ڈیٹا اسٹرکچر اور اس کی بنا پہ ایک ایلگردمک اسٹریٹجی یعنی کہ یونین فائنڈ جس کو ہم ڈسچوائنٹ سیٹس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اس کو استعمال کر کے یہ سیگمنٹیشن والی پرابلم بڑی آسانی سے بڑی تیزی سے یاد رہے ہم نے تیزی کی بھی بات کی تھی کہ بڑی تیزی سے ہم حل کر سکتے ہیں اور یہ بھی میں کہتا چلوں یونین فائنڈ ڈیٹا سٹرکچر کے لیے اسٹوریج کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں کیونکہ یاد ہے ہم نے سیٹ بناشلی کتنے یہ امیج کے کیس میں پچیس بنے گے اور یہ پچیس کے پچیس جو ہیں یہ ہم ایک ارے میں ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمارا اپ ٹری ہوتا ہے اور اسی ارے کے اندر ہم ساری کاروائی کرتے ہیں ہم کوئی اڈیشنل میموری نہیں چاہتے تو اس سے حاصل کیا ہوا امیج سیگمنٹیشن کے لیے ڈسچوائنٹ سیٹس اور یہ یونین فائنریڈم انتہائی مفید ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس کورس کو خود پڑھیں گے image میں تو آپ کو وہاں پہ اس کی افادیت زیادہ نظر آئے گی کیونکہ آپ اس کو ریل امیجز پہ اپلائی کر رہے ہوں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روبوٹکس کا کورس پڑھیں جہاں پہ آپ روبوٹ بناتے ہیں اور وہ روبوٹ جو ہے وہ یہ امیج پروسیسنگ کرتا ہے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ یونین فائنڈ جو ہے یہ ایک کارآمد اور سٹرکچر ثابت ہوگا اچھا اب چلیے میں آپ کو ایک اور مثال. اور یونین دکھاتا ہوں جو کہ ذرا آسان سی بھی ہے اور ایک لحاظ سے مزے دار بھی ہے آپ نے میزز کا نام سنا ہے اور بلکہ آپ نے اخباروں میں یا کتابوں میں یہ دیکھی ہوگی ٹو ڈائمینشنل میز جس میں کہ بھول بھلائیاں سی بنی ہوتی ہیں بلکہ بعض پارکس جو ہیں جہاں پہ آپ جائیں تو وہاں پہ یہ بھول بھلائی بنی ہوتی ہیں اور آپ اس میں شاید گم بھی ہو چکے ہوں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکلنے کی خاطر آپ کو رستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا آپ چلتے جاتے ہیں اور اکثر یہ ہوگا کہ چلتے چلتے آپ کسی ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جائیں گے یعنی کہ اب رستہ آگے کہیں نہیں جائے گا آپ کو واپس مڑنا پڑے گا اور پھر کوئی اور رستہ تلاش کرنا پڑے گا یہ میز کا مقصد کیا ہے خیر ایک تفریح بھی ہے جیسے کہ میں نے ارض کیا اخباروں میں آپ کو یہ میز عموماً نظر آتی ہیں جو کہ وہ اپنے کسی صفحے پہ ڈال دیتے ہیں کہ تفریحاً اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میز کو اس, اس پزل کو سالو کریں یعنی کہ رستہ ڈھونڈیں یہ کارآمد اگین روبوٹکس میں ہو سکتی ہے کیونکہ روبوٹ نے اگر اپنا رستہ تلاش کرنا ہے اور اس کو آپ کسی کمرے میں چھوڑ دیں جہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس نے اس جگہ پہ ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے رستہ ڈھونڈنا ہے تو خیر میں اب میز کی افادیت یا اس کا استعمال یا وہ کیا کیا اس سے کیا جا سکتا ہے اس کی بات تو نہیں کروں گا میرا یہاں پہ مقصد ہے کہ میز بنانے کے لیے فرض کریں آپ کسی اخبار میں اخبار کے ادارے میں کام کر رہے ہیں یا اس کمپنی میں کام کرتے ہیں جو کہ یہ میزز بناتی ہے جو کہ مے اخباروں میں چھپتی ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہر روز ایک نئی میز بناؤ یعنی کہ یہ بھول بھلائیاں جو بناؤ وہ اخبار میں چھپیں گی تو اب آپ کیسے بنائیں گے سوچیے ذرا کیا آپ نے ایسا کبھی کیا ہے کہ آپ کو میں نے ایک پرابلم دی ہو یا کسی نے کہا ہو کہ میز بناؤ اب چونکہ آپ کو ڈسچوائنٹ سیٹس کا پتا ہے اور یونین فائنڈ ایلگردم کا بھی پتا ہے تو آئیے میں اب آپ کو اس جانب لیے چلتا ہوں کہ یہ میز جنریشن جو ہے میز بنانا جو ہے یہ پھر کافی آسان ہو جاتا ہے تو چلیے اس میز کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں اس پہلی سلائیڈ سے یہاں پہ میں نے آپ کو ایک فائیو بائی فائیو گریڈ کہہ لیں یا ٹو ڈائمینشنل ارے کہہ لیں یا میٹرکس کہہ لیں یہاں پہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فائیو بائی فائیو گریڈ لے کے اس سے ایک فائیو بائی فائیو میز بناؤ اور جیسے کہ اس سلائٹ لکھا ہے کہ رینڈم میز جنریٹر کین یوز یونین فائنڈ اب یہ رینڈم سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر اس فائیو بائی فائیو کو لیں تو اس کے اندر وہ میز بنائیں جو کہ رینڈم ہو یعنی کہ میں ایک دفعہ بناؤں تو کچھ بنیں دوسری دفعہ بناؤں تو کچھ اور بنے تو چلیے آگے چلتے ہیں یہاں پہ, پہ پہلی یہ بات انیشلی اس کے اندر پچیس سیلز ہیں اور ہر سیل جو ہے یا جیسے کہ لکھا ہے ایچ سیل از آئسولیٹڈ بائی وال ادرس اگر آپ واپس اس میٹرکس کو دیکھیں تو دیکھیں یہاں پہ وہ پچیس سیلز ہیں جن کو میں نے صفر سے چوبیس تک نمبر دیے ہیں اور فی یہ جو لائنیں ہیں ان سیلز کے درمیان باؤنڈری کو فل الحال نہ دیکھیے ان کے درمیان 0 اور 1 کے درمیان جو ورٹیکل لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ 0 اور 1 کے درمیان دیوار ہے یعنی کہ آپ 0 سے 1 میں نہیں جا سکتے اسی طرح 0 اور 5 کے درمیان دیوار ہے نیچے کی جانب اسی طرح اگر آپ 6 نمبر سیل لیں تو اس کے اوپر دیوار ہے جو کہ 1 میں اور اس میں فرق پیدا کرتی یعنی کہ آپ 6 سے ایک میں نہیں جا سکتے اسی طرح 6 اور 5 میں بھی دیوار ہے 6 اور 7 میں بھی چھے اور گیارہ میں بھی یعنی کہ ایک سیل جو ہے خاص طور پہ اندرونی سیل جیسے کہ چھ یا سات یا بارہ یا گیارہ ہیں ان کے چاروں طرف دیواریں ہیں ہم اب یہ کریں گے کہ یہ دیواریں جو ہے رینڈملی ہٹائیں گے تاکہ ایک رستہ بنے اور ایونچلی ہم وہ رستہ جو ہے کسی ایک شروع والے سیل سے کسی آخری سیل تک نکال لیں گے خیر اب ہم اس ایلگردم کی جانب چلتے ہیں اس میں آپ دوبارہ یہ سلائی کہ انشیلی 25 فائیو سیلز ایچ از آئسولیٹڈ بائی وال ادرس اچھا اب ہم یہ کریں گے کہ یہ کہ اصل میں اس کے اندر اب ایک اکوبلنس ریلیشن والی کاروائی ہم لائیں گے اور وہ یوں کہ دس کارسپونڈ ٹو این اکویبلنس ریلیشن اور وہ ایسے کہ ٹو سیلز آر اکیبلنٹ ایف دے کین بی ریچڈ فرام ایچ ادر یعنی walls have been removed so there is a path from one to the other یہاں پہ ہم ریلیشن کس طرح لائے کہ میرے پاس یہ پچیس سیلز کا ایک گریڈ ہے یعنی کہ ہر سیل کے درمیان دیوار ہے اس کے نیبر کے ساتھ اگر میں ایک دیوار کو گرا دوں فرض کرے میں دو سیلز کے درمیان جو دیوار تھی اور وہ دونوں سیلز ایک دوسرے کے لیفٹ اور رائٹ پہ تھے اگر میں وہ دیوار گرا دوں یعنی کہ اب ایک سیل میں سے اب دوسرے سیل میں جا سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں کے درمیان ایک کبلنس ریلیشن ہو ہوگی یعنی کہ ان میں ایک رشتہ ایک ناتا جڑ گیا یہ وہی بات جو خاندانی رشتے کی تھی کہ دو شخصوں کے درمیان ایک دیوار گر گئی تو اب ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا تو میز جنریشن جو ہے وہ یوں چلے گی کہ یہ دیواریں جو ہے وہ گراتی جائے گی جس کی بنا پہ سیلز جو ہیں وہ کسی ترتیب میں آپس میں جڑ جائیں گے اور آخرے کار ایک رستہ کسی شروع والے سیل سے آخری سیل تک نکل آئے گا اس کی خاطر اب ہم پرابلم کو ذرا اور ڈیفائن کریں تو آگے چلیے یہاں پہ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے عرض کیا جیسے کہ ایک انٹرنس ہوگی اور ایک ایگزٹ ہوگا اگر آپ فرض کریں ایک پارک میں جا کے اس میز میں گھس رہے ہیں تو یہ وہ انٹرنس ہے جس میں سے آپ اس میز میں گسیں گے اور آؤٹ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نکلیں گے تو یہاں پہ میں اب یہ دکھاؤں گا کہ جو انٹرنس ہے اس کی دیوار میں نے گرا دی کہ آپ ادھر سے داخل ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو سیل زیرو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ انٹرنس ہوگی یا تو اس کی لیفٹ دیوار پہ یا اس کی ٹاپ دیوار سے اسی طرح ایگزٹ جو ہے وہ یہ چوبیس نمبر سیل سے ہوگی یعنی کہ اگر کسی طرح آپ زیرو سیل میں داخل ہو کے بھول بھلائیوں میں سے اپنا رستہ ڈونڈ کے 24 میں سیل میں پہنچ گئے تو آپ میں سے نکل سکتے ہیں ورنہ آپ اندر ہی کہیں پھنس گئے یعنی کہ ابھی آپ کو وہ رستہ ڈھونڈنا ہے تو خیر ڈیفینیشن کے لیے ہم ایک سیل جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہاں سے انٹری ہوگی اور ایک اور سیل کو کہیں گے کہ یہاں سے Exit اور یہاں پہ میں نے وہ سفر اور چوبیس چنے ہیں اور ان کے اوپر میں نے یہ لیبل بھی لگا دیے کہ یہاں سے ان اور یہاں سے آؤٹ اچھا اب میز جنریشن اس طرح ہوگی remove walls until the entrance and the exit cells are in the same set removing a wall is the same as doing a union operation Do not remove a randomly chosen wall if the cell it separates are already in the same set. یہ باتیں ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے اور ابھی ہم اس کے بارے میں تھوڑی سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم randomly دیواریں جو ہیں وہ نکالتے جائیں گے until the entrance and the exit cells are in the same set. اب یہاں پہ سیٹ کی بات اس ڈس سیٹ کی sense میں آ رہی ہے ریموونگ او وال سیم ایز ڈوئنگ اے یونین آپریشن اینڈ ڈو ناٹ remove ا رینڈملی چوزن وال اف دا سیل اٹ سیپریٹ آر آلریڈی این دا سیم سیٹ تو ایلبریدم کچھ یوں ہے ہم ایک سیل لیتے ہیں کوئی ساڈ رینڈملی چوز کریں رینڈم سے مطلب ہے کہ ان پچیس میں سے کسی کو لے لیں اور ان میں سے کون سا آپ چوز کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ پہلا ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا رینڈم کا مطلب ہے ان میں سے کسی بھی کسی سیل کے بھی سلیکٹ ہونے کے چانسز ایکل ہیں یعنی کہ اس کی پراببلٹی جو ہے وہ لٹ سے اکول ہے اب جب آپ نے ایک سیل کو چنا تو پھر یہ کیجئے کہ اس کی ٹاپ یا رائٹ right یا نیچے یا اس کے لیفٹ پہ جو سیل ہے ان چار دیواروں میں سے کسی دیوار کو اب ہم چنے گے دیکھیے جو اندرونی سیل ہیں خاص طور پہ ان کے ارد گرد چار دیواری ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ جب میں نے ایک سیل کو چنا تو اس کے بعد اگین لی ان چار دیواروں میں سے میں کسی کو چنتا ہوں وہ کیا ہو سکتی ہیں ٹاپ رائٹ باٹم اور لیفٹ چاروں میں سے جس کو میں نے چنا اس کی بنا پہ میں نے اب ایک نیبرنگ سیل یعنی کہ ایک ہے اس کو بھی چن لیا اب اگر یہ دونوں سیلز اپنے اپنے سیٹ میں تھے یاد رہے میں شروع میں پچیس سیٹس بناؤں گا اب یہ دو سیلز یعنی کہ جو میں نے چنا اور اس کے بعد رینڈملی اس کا ایک ہمسایا چنا اگر ان دونوں کے درمیان دیوار ہے تو وہ میں دیوار کو گرا, گرا کے ان دونوں کو ایک سیٹ میں ڈال دوں گا یعنی کہ ان دونوں سیلز کی یونین کر دوں گا اب اگر یہ دونوں سیلز پہلے ہی یونین آپریشن کے تھرو گزر چکے ہیں یعنی کہ کسی وجہ سے پہلے یہ چن چکے تھے تو پھر میں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ یہ پہلے ہی یونین ہو گئے اب سوچئے کیا ہوگا میں رینڈملی کسی سیل کو چنتا ہوں اور رینڈملی اس کا کوئی نیبر چنتا ہوں دیواریں گرتی جائیں گی اور اگر یہ رینڈمنیس جو ہے یہ مجھے پوری میز کے اندر گھماتی رہتی ہے تو چانسز ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سیٹس آپس میں مرج ہو کے یعنی کہ یونین ہوتے ہوتے بڑھتے جائیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو انٹرنس سیل ہے سیل نمبر صفر اور ایگزٹ سیل سیل نمبر چوبیس جو ہے یہ دونوں جو ہیں ایک سیٹ میں آ جائیں اب یہ ذرا سوچیے کہ اگر زیرو سیل اور ٹوینٹی فور سیل یعنی کہ ان سیل اور ایگزٹ سیل اگر دونوں ایک ہی سیٹ میں آ جائیں یونین آپریشن کی بنا پہ تو اس کا کیا مطلب ہے تصویر بنا کے ذہن میں یہ ذرا سوچئے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یونین آپریشن کرتے کرتے یعنی کہ اندرونی سیلز کے ساتھ کرتے کرتے جو اینٹرنس اور ایگزٹ سیلز ہیں یہ سارے ایک ہی سیٹ میں آ گئے اور اب ان سیلز یہ سارے سیلز کی خاصیت کیا ہے کہ ان کے درمیان میں دیوارے نہیں ہیں اور اگر دیوارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اینٹرنس سیل سے لے کے ایگزٹ سیل تک کسی سیٹ آف سیلز کے تھرو گزر کے پہنچ سکتا ہوں یعنی کہ میں نے وہ رستا پا لیا اس بنا پہ اب میز میں ایٹ لیسٹ ایک راستہ بن گیا لیکن کچھ ایسے بھی رستے بنے گے جو کہ انٹرنس سیل کو تو اپنے اندر رکھیں گے لیکن اس میں ایگزٹ سیل نہیں ہوگا ذرا ان سیٹس کے بارے میں سوچیے کہ اگر ایک سیٹ بنتا ہے جس میں اگر وہ اینٹرنس ہے اور ایگزٹ نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اس رستے پہ چل پڑے تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچیں گے یعنی کہ ڈیڈ اینڈ آ جائے گا آپ ایگزٹ سیل میں نہیں جائیں گے یا چونکہ یہ ڈسچوائنٹ سیٹس ہیں تو اینٹرنس اور ایگزٹ سیلس جب تک ایک ہی سیٹ میں نہ آ جائیں آپ کے پاس رستہ نہیں بنا دوسرے سیٹس بے شک بنے لیکن جو میز کا حل ہے وہ نہیں بنا خیر میں اب آپ کو اس کے کوڈ کی جانب اور پھر تھوڑی سی مثال کی جانب لیا چلتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کاروائی کیسے ہو رہی ہے تو پہلے میں آپ کو یہ یا سوڈو کوڈ یعنی کہ یہ تو نہیں لیکن شکل سے آپ دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ پروگرام وائز کیا کاروائی ہو رہی ہے تو ذرا پہلے اس سوڈو کوڈ کو دیکھیے یہاں پہ ہے میک میز اب میں نے ایک میتھڈ سوچا ہے جس کو میں یا فنکشن سوچی ہے میک میز اب یہ کسی کلاس کا حصہ ہو سکتا ہے یا ویسے کوئی فنکشن ہے اس کو میں ایک سائز بھیجتا ہوں کہ مجھے 5 بائی فائیو یعنی کہ پچیس سیلس کی میز بناؤ یا میں کہہ سکتا ہوں مجھے 100 سیلس کی یا دو یا جو بھی آپ چاہتے ہیں ہم نے اس کو ایز اے پر اسپیسیفائی کر دیا اس فنکشن میں کیا ہوا کہ ہم نے بائی default س جو ہے اس کو کہیں گے کہ وہ سیل زیرو ہے اور ایگزٹ جو ہے وہ دیکھیے کیونکہ سائز اگر پچیس ہے تو اینٹرنس زیرو اور ایگزٹ چوبیس یہ ہم کے لحاظ سے نمبرنگ اس طرح کر رہے ہیں کہ اینٹرنس زیرو ہوگی اور ایگزٹ جو ہے وہ سائز مائنس ون پہ ہوگا اس کے بعد ہم ایک لوپ میں چلے یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ اگر فائنڈ آف اینٹرنس یعنی کہ اگر میں اینٹرنس کا جو سیل نمبر ہے اس کو فائن میں بھیجوں اور اس سے جو سیٹ آئے وہ اگر فائن ایگزٹ نے جو سیٹ ریٹرن کیا ہے اگر دونوں برابر نہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اینٹرنس اور ایگزٹ سیل جو ہیں یہ دونوں ابھی ایک سیٹ میں نہیں آئے تو اگر نہیں آئے تو اس لوپ کے اندر جاؤ یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک سیل چنا رینڈملی اب یہ رینڈملی میں کون سے چن سکتا ہوں یہ زیرو سے چوبیس جو میری مثال چل رہی ہے وہ یا اگر سائز جو ہے وہ سو یا دو سو یا جو بھی تھا تو ان نمبروں میں یعنی کہ زیرو سے چوبیس یا زیرو سے ننانوے یا زیرو سے ایک سو ننانوے جیسا بھی سائز کا معاملہ ہے ان سارے نمبروں سے میں نے رینڈملی کوئی چنا یہاں پہ میں فی الحال یہ نہیں بتا رہا کہ سی پلس پلس میں یا پروگرامنگ کے لحاظ سے آپ رینڈم نمبر کیسے چنتے ہیں لیکن آپ سمجھیے کہ کوئی فنکشن ہے جو کہ رینڈملی آپ کو ایک سیل بتاتی ہے جو ویلیو ملی اس کو میں نے سیل ون میں ڈالا اس کے بعد سیل ٹو میں میں نے رینڈملی اس کا ایک ایڈجسنٹ سیل یعنی کہ اس کا نیبر چنا اور یہ نیبر کون کون سے ہو سکتے ہیں اس کے لیفٹ پہ اس کے ٹاپ پہ اس کے رائٹ right پہ اور اس کے باٹم پہ ہاں اگر وہ دیوار والا سیل ہے یعنی کہ بالکل رائٹ right کالم میں ہے یا ٹاپ رو میں ہے یا لیفٹ کالم میں ہے یا باٹم رو میں ہے تو تب اس کے کچھ نیبرز نہیں ہوں گے خاص طور پہ اگر وہ کونے والا یعنی کہ کارنر سیل ہے تو اس کے صرف دو نیبرز ہوں گے لیفٹ یا باٹم یا ٹاپ لیفٹ اینڈ سو خیر اب میرے پاس دو سیلس آئے سیل ون اور سیل ٹو اب میں یہ کرتا ہوں کہ ان دو سیلس کو اینٹرنس اور ایگزٹ نہیں یہ جو ابھی میں نے سیل ون لی اور پھر اس کا سیل ٹو رینڈم نیبر چنا ہم چنا ان دونوں کا میں فائنڈ کرتا ہوں ان دونوں پہ فائنڈ میتھڈ کال کرتا ہوں اور دیکھیے یہ اف اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر سیل ون سے جو سیٹ ریٹرن فائنڈ کرتی ہے اور سیل ٹو بھیجنے پہ جو فائن سیٹ ریٹرن کرتی ہے یہ دونوں سیٹس مختلف ہیں اس کا مطلب کیا ان دونوں کے درمیان دیوار ہے تو اگر وہ دیوار ہے تو دیکھیے اگلی اسٹیٹمنٹ نوک ڈاؤن وال بٹوین سیلز یعنی کہ وہ دیوار ہٹا دو اور وہ یوں کہ دیکھیے میں نے اب وہ یونین آپریشن استعمال کیا کہ سیل ون اور سیل ٹو کے جو سیٹس ہیں ان دونوں کو ملا دو یاد رہے یونین جو ہے وہ سیٹس کے ساتھ کام کرتی ہے تو اگر یہ ایلگردم جو ہے یہ جب چلتا جائے گا تو ضروری نہیں کہ کہل ون اس سیٹ کا نام ہو بلکہ سیل ون ٹری میں کہیں نیچے ہو سکتا ہے اور جب ہم اوپر روٹ کی جانب آئیں گے تو ہمیں کوئی سیٹ نمبر ملے گا لیکن دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ میں جیسے جیسے سیل ون اور سیل ٹو لی چنتا جا رہا ہوں تو ان کی یونینز کی بنا کچھ سیٹ بنتے جا رہے ہیں اور یہ لوپ تب تک چلتا ہے جب تک ایک خاص سیٹ نہیں بنتا جس میں اینٹرنس اور ایگزٹ والے سیل جو ہیں وہ دونوں شامل نہیں ہو جاتے اب یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا پروگرام ہے چھوٹا سا ہے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یونین فائنڈ ہونے کی بنا پہ اور آپ کے پاس اگر یہ رینڈم میتھڈ ہے تو اتنا ہی کوڈ درکار ہے جو کہ اب ایک میز جنریٹ کر سکتا ہے آئیے میں اب آپ کو تصویری خاکوں سے اس میز جنریشن کی کچھ سٹیجز دکھاتا ہوں میں خیر پوری میز تو نہیں جنریٹ کروں گا اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن ان تصویری خاکوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ الگریدم کس طرح چل رہا ہے جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہم صرف میز نہیں بنا رہے بلکہ ہم یونین فائنڈ میتھڈ جو ہے یعنی کہ ڈسچوائنٹ سیٹ ایبسٹر کر رہے ہیں اور ذہن میں رکھیے کہ ان دونوں میتھڈ کی ہونے کی وجہ سے یہ جو پرابلم ہے یعنی کہ میز جنریشن یہ کتنی آسانی سے حل کی جا سکتی ہے تو آئیے میں اب آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں جس میں یہ آپریشن یا یہ ایلبردم ایک میز جنریشن میں استعمال ہوگا تو اس سلائیڈ کی جانب آئیے اب میں نے یہ کیا ہے کہ وہی پچیس سیلز لیے ان میں سے انٹرنس پھر وہی سیل زیرو سے اور ایگزٹ جو ہے وہ سیل 24 فور سے ہوگا تو اب میں نے یہ ایلگردم چلایا سب سے پہلے رینڈملی یعنی کہ اپنی مرضی سے یا کسی وجہ سے میں نے گیارہ نمبر سیل کو چوز کر لیا اس کے بعد میں نے یہ چوز کیا کہ میں اس کی رائٹ وال جو ہے یعنی کہ گیارہ کی جو رائٹ وال جو دیکھیے میں نے یہ تھک لائن سے ایک موٹی لائن سے انڈیکیٹ کی ہے ان اس دیوار کو چنا یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ گیارہ اور بارہ جو ہیں یہ اب اس لوپ کے اندر جو سیل ون اور سیل ٹو ویریبل ہیں ان دونوں میں آ جائیں گے سیل ون میں گیارہ اور سیل ٹو ویریبل جو تھا اس میں بارہ اب چونکہ انیشلی سارے سیلز اپنے اپنے سیٹ میں ہیں تو دیکھیے فائنڈ 11 کیا ریٹرن کرے گا 11 فائنڈ 12 کیا ریٹرن کرے گا 12 یہ دونوں مختلف ہیں یعنی کہ ہر ایک اپنے اپنے سیٹ میں ہیں تو آپ کو اگر وہ اف اسٹیٹمنٹ اب یاد ہو یا ذہن میں لائیں تو ابھی ان دونوں سیلس کے درمیان دیوار ہے لیکن میں وہ دیوار گراتا ہوں اور وہ اس طرح کہ 11 اور 12 کی میں یونین کر دیتا ہوں دیکھیے میں نے آپ تصویر میں وہ دیوار گرا دی اب گیارہ سے بارہ کے درمیان رستہ صاف ہو گیا یعنی کہ آپ اگر گیارہ میں ہیں تو بارہ میں جا سکتے ہیں اور بارہ میں ہیں تو گیارہ میں جا سکتے ہیں کیونکہ یاد رہے یہ میں وہ سمٹری بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ گیارہ سے بارہ جا سکتے ہیں تو بارہ سے گیارہ میں بھی جا سکتے ہیں یاد رہے وہ ڈسچوائنٹ سیٹ کی تین کنڈیشن یہ وہ اب ریفلیکس کنڈیشن استعمال ہو رہی ہے کہ آپ گیارہ سے بارہ اور بارہ سے گیارہ میں جا سکتے ہیں یا سیمیٹری والی کنڈیشن اب میں اس لوپ کو یا اس ایلگر کو آگے چلاتا ہوں اب گیارہ اور بارہ تو سیٹ میں آگے لیکن بکیا سارے سیلز ابھی اپنے اپنے سیٹ میں موجود ہیں اب میں نے رینڈملی 6 نمبر سیل کو چنا 6 والے سیل کو چننے کے بعد میں نے اس کی چار جو دیواریں ہیں ان میں سے فرض کریں نچلی ریوار جو ہے اس کو چن لیا جو کہ میں نے پھر ایک موٹی لائن کے ذریعے دکھائی ہے اب سکس پہ جب فائنڈ یعنی کہ چھے جو ہے یہ میں آیا اس کا میں نے یا کال کیا تو سیٹ کیا ملا 6 جو اس کا نچلا نیبر ہے وہ کیا ہے گیارہ اس پہ جب میں نے فائنڈ چلایا تو مجھے سیٹ ملا فرض کریں گیارہ جو کہ اصل میں گیارہ اور بارہ دونوں کو اپس میں جڑا ہوا ہے یا ان کو رکھا ہوا ہے ایک ہی سیٹ میں لیکن جو فائنڈ سکس اور فائنڈ الیون سے سیٹس مجھے واپس ملے وہ دونوں مختلف ہیں اب چونکہ وہ مختلف ہیں تو میری وہ ایف سٹیٹمنٹ ٹرو ہوئی میں نے یہ دیوار گرائی اور اب دیکھیے میں نے ان دو سیٹس کی یونین کی تو دیکھیے لیفٹ سائٹ پہ میں یہ ایس الیون اب دکھا رہا ہوں یہ جو گیارواں سیٹ ہے فرض کریں اس کے اندر یا اس کا نام میں نے گیارہ ہی رکھا ہے اب ایلیمنٹس یا سیل نمبر 11, 12 اور 6 بھی شامل ہو, گے, ہو گئے ہیں اور دیکھیے کہ اب 6 سے 11, 11 سے 12 یا 12 سے 11, 11 سے 6 کا رستہ صاف ہو گیا یہ تینوں سیلس آپ پاپس میں جڑ گئے اب میں رینڈملی سیل نمبر 8 چنتا ہوں دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے جیسے میں یہ چنتا جا رہا ہوں تو رینڈملی میں ان کے نیبرز کو ہی چنتا ہوں 6 گیارہ اور بارہ تو میں نے چنے تھے لیکن آٹھ جو ہے وہ اب ان تینوں کا نیبر نہیں وہ کہیں اور میں نے چن لیا یہ رینڈمنیس والی بات ہے کہ بکیا سیلس میں سے میں کہیں سے چن لوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں 6 دوبارہ چن لوں لیکن وہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ ایک ہی سیٹ میں آ جائیں گے 6 یا گیارہ اگر میں چنوں گا سیل 1 اور سیل ٹو میں چھے اور گیارہ آ تو چونکہ ان دونوں کے سیٹس اب ایک ہی ہیں تو وہ اندر والی اس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فالس ہو جائے گی خیر واپس آئیے آٹھ کو میں نے چنا اور اس کی ٹاپ وال جو اوپر والی دیوار ہے اس کو میں نے رینڈملی سلیکٹ کیا جس کے بنا پہ اب جو اس کا نیبر یعنی کہ سیل ٹو ہے وہ بنا تھری اب چونکہ ان دونوں کے سیٹس ڈیفرنٹ ہیں میں ان کے درمیان میں سے دیوار کو گراتا ہوں جس کی بنا پہ اب دیکھیے آٹھ اور تین جو ہیں وہ اب آپس میں ایک لحاظ سے جڑ گئے ان کی یونین ہو گئی ان میں وہ ریلیشن شپ وہلنس ریلیشن اب آ ہے اور دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ میں نے ایس ایٹ میں ایٹ اور تھری ڈال دیا اس کو آگے لیے چلتے ہیں اب رینڈملی میں نے چودہ کو چنا اور اس کی ٹاپ وال کو چنا اس کو میں نے گرایا تو چودہ اور نو کے درمیان دیکھیے اب رستہ صاف ہو گیا دیکھیں یہاں پہ اب رستے بنتے جا رہے ہیں لیکن ان اور آؤٹ جو ہے وہ فی الحال اس میں شامل نہیں اب میں نے رینڈملی سیل زیرو کو چنا اور اس کی باٹم وال کو چنا جس کی بنا آپ 0 اور 5 جو ہیں ان کے درمیان رستہ صاف ہو گیا اب میں آگے چلتا ہوں تو فرض کرے میں 5 اور 6 کے درمیان رستہ جو ہے اس کو صاف کر دیتا ہوں اگر آپ اس ایلگردم کو اس طرح چلاتے جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ دیواریں گرتی جائیں گی اور سیٹس بنتے جائیں گے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ چانسز ہیں کہ اینٹرنس والا سیل اور جو ایگزٹ والا سیل ہے وہ دونوں ایک ہی جگہ آ جائیں یعنی کہ ایک ہی سیٹ میں آ جائیں تو اب وہ میز کے لحاظ سے اس میں ایک رستہ تو قائم ہو گیا لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سیٹس بنے جس میں رستے آپس میں مرج ہو رہے ہیں چونکہ آج لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں یہ الردم اس کو پورے اختتام تک تو لے کے نہیں جاتا بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ایز اے پروگرامنگ ایکسرسائز سمجھیں اور اس کو آپ کرنے کی کوشش کیجئے یہ کوڈ لکھیں اور اس کو چلا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس سے میز کیسے بنتی ہے میز جنریشن کے سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو کہ آپ کو خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ جائیں تو ضرور ملیں گی میری یہ بھی تجویز ہے کہ چونکہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پرابلم ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ میز جنریشن کے بارے میں ذرا سرچ کیجئے آپ کو کافی انٹرسٹنگ باتیں پتا چلیں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ایک نئے ٹاپک کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے ڈسچوائنٹ سیٹس کے بارے میں گفتگو اب ختم ہوئی یہ نیا جو ڈیٹا ٹائپ ٹیبل یا ڈکشنری ڈیٹا ٹائپ ہے اس کے بارے میں آپ پڑھنا شروع کر لیجئے اپنی کتاب میں جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس نئے ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے تب تک خدا حافظ